قرر قبضي فرمت السبيل صلى الله عليه وسلم وقرر قبضي وقرر قبضي وقرر الحمد لله الحمد لله النبي لن يزال عالم القبضي حيام قيض ما والصلاة والسلام وراء كله أكبر كما تقار كما تقار كما تقار ودايا إلى الذات بإذن قال آله و أشحابه و كثير تشير أما بعد أعوذ بالله محمد و محمد و محمد و محمد قال الله تعالى و جرود دار الاسم و باطن و قال الله تعالى يَا أَلْقَدِدِي لَا مُنُسْتَقُ اللَّهِ وَوَقْتَبُ إِلَيْهِ الْوَطِيْحَ عليه الصلاة والسلام من تشبه فطور صدق الله مولانا الكريم وتبارك رب العالمين. وانا هنا على يادي من الساده الجليل والقدير والسميع. والحمد لله رب العالمين. وقرن العز والجلال في كان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا مدار مکا اللہ <سؤال> محمد ڈاکٹر صاحب دامدار اللہ کا فضل خاص ہمارے ہو سکتے اللہ تعالی نے ہمیں مستقبل فرمایا سلوک میں اور اس راستے میں جس میں آپ دوستوں نے اللہ کے فضل سے قدم رکھا ہے ہم سب کو اللہ قبول فرمائے اس میں وقت تقریب جو ہے اس کو تعلیمی دی جاتی ہے ہمارے ہندوت کے سلسلے میں جب تک مجھے سارجنک نہ ہو جائے اس کے لیے تقریر کرنا منع ہے اور یہ مشکل تھا بازار کا ساتھ تھا پر نظر آ رہا کہ بہت مشکل ہمارے اجلاس ادیب کو تو شفل اللہ عمر کے بارے میں آتا ہے فرمایا کہ سے عزب. عزب نہیں نہیں فرمایا کہ مجبور فرمایا تو اسی لیے اعتراض کیا کہ جب آپ فرمائے تو ادب نے کر کے فرمائے لی. لوگ جمع ہو گئے بول حضرت نے واجب فرمایا جس میں بڑی حلاوت کے لوگ سننے لگے بس پانچ منٹ کے بعد چار منٹ کے بعد نے فرمایا کر کے بس جو ہے ختم ہو تو لوگ حیران ہو رہے کہہ تھے آپ ہم <laughs> کیوں محروم کر رہے ہیں <laughs> کیا ایسی بات کہہ سکتے آپ نے تقریب کو بہت کر دیا تھا آپ دن فرما کہ میں جو جان قد ہو چکا غریب جان کی ضرورت نہیں کسی نے پوچھا کہ آپ نے تقریب کو کیوں محفوظ فرمایا ادبی کو کدیل کم محسوس کر رہے ہیں ملانی آ رہے اور سب کا دلچے ہوئے تھے محروم ہو گئے تھے میں بات یہ کہ کیا نا اللہ کے کر رہا تھا तो कहता है कि इनमें मेरे दुश्मन वो तो जाना और ये बात भी यार जो मैं ऐड करूंगा दोस्तों तो लगभग 150 मैं नया हुआ था کیا دکھا جائے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھا نا آئی شیخ ہٹا کر پائی کتاب ان کی بات مان لی آپ سب جو محنت ہو رہی ہے اور کتاب کے صاحب جو کچھ تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا ہے اور من شمار جب اللہ شیخ کو پھیلا ہے بس شیخ کی بات مان شہر کا تو شیخ کا ہینڈریڈ اور اور اس سلوک بغیر گاقی میں صرف اشارہ کروں عام لوگ جو ہے مزارے آئے تھے ان بازاروں کو ختم ہوگا سلوک کا شوق سے اس کی الگ کی جاتی جیسے ظاہر کی صفائی ایسے بادل کی صفائی وہ ضرور ظاہر میں والا اس عب سے معلوم ہوا حدمت فرماتے ہیں کہ ظاہر ایک بادمی ستہ ہے اس ایک مثال دے دوں یہ بادی کی, کی اور ظاہر ہو تو ہم سب کو معلوم بعد میں کہا کیا ہے حجیز صاحب میں آیا ہے محسوس حجیظ شریف کا اعزاد مثلاً خوشبو لگائے خوشبو سنر اللہ تحبی خوشبو پسندوں کے خود خوشبو لگا تھا مرغوب کی خوشبو تو ایکد کو خوشبو لگاتا ہے اس دنیا کی کہ انہیں ہمارے جو کی طرف بھی جی ہم خبریں کرنا نمائل کر گا اور میں اپنی طرف نمائل کر گا اور بغیر اس کا غائب انچے میں بھگا ہوا ہے اور اس کے دل میں اندر یہ جذبہ ہے یہ نیت ہے یہ ارادہ ہے کہ خوشبو میں اس لیے لگاتا ہوں یہ ماہر مور کو کبھی پر حمایت کر دوں جناکاری برسائل کے لیے میدان تیار ہو دوسرا کوئی خوشبو لگا رہا اس نیت سے کہ اللہ کے محبوب کا غمبر محمد رسولہ خرز کی سنت اور اسے میرے دماغ کو سراوٹ میں لے گی جنگ گا لوگ میں جنق نہیں کریں گے فرش ہوتی ہے یہ صحیح بوجھیں گے وہ خوش ہوں اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ مزہ عمل ہے تو یہ خوشبو لگانے والا علی جنک میں چلا گیا جائے اور جو پہلا خوشبو لگانے والا تھا وہ دو دخل چلا گیا تو اس کے بعد نگن بھی علی جفا کا مخصوص ہے کہ ایسے آدمی کو خوشبو ایک جنگ میں جخت لگائے غیر ماہر عورتوں کا بھی طرف مائل چل رہی اور پاکستان کی بنیاد ہو تو یہ آدمی جب میں جانا اٹھے گا تو ایسی مضبوط ایسی ہوگی جیسے محردات محردات سے زیادہ مضبوط ہے اور زخمی کرا گیا اب دیکھ مضبوط آ گئے ایک اباد زخمی کرا اب اسی بات میں آئے تو آدمی اللہ کے سامنے دیکھا ہوں گے ایک آرڈم ہوگا ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا تو بتایا ایک آڈم کو اللہ کہ تو مرنے لیے کیا ڈال مخولہ میں نے ایل میں پوچھا پوچھا اللہ تعالیٰ فرمان کے سونے سب سب کچھ کیا ایسا کیا لیکن تمہارے جلد میں جذبہ تھا کہ لوگ میں منا دیتے ہیں لط میں جو ہے وہ بیان کہہ لیا دو علامہ کہہ لیا لفظ میں محقق اور مدخ کہتے ہیں جو تم چاہتا تھا وہ تجھے ہے میرے پاس کوئی عرض نہیں کو حکم ہوگا تو ان دے دی اب ویسے پر گورتھ کریں کہ گائے سنت کے مطابق تھا سنت کے مطابق اس نے حلم بھی سکھایا لوگوں کو اور اس کے لیے محنت بھی اٹھائی سب کچھ کیا لیکن آخر میں ڈسٹ میں چہرا دیا کیوں اس کے باعث میں درد دل قرض اس کا غریب تھا اندر پہرا دے اور نیت وہ تو سنت کے شانتی میں ڈلے ہوئے ہیں سنت کے مطابق کام کرتا رہا سب کچھ لیکن اگر قد میں مریض تھا قلب کے اندر گندگی تو قلد گراجت کی وجہ سے ڈسٹ میں چلائے اس خرچ جی غلاجت کو دور کرنا ہی شروع کو تو سو سبھی کہ پڑوسلا ت نے مال دیا تھا میں نے تیرے ریمان خرچ کیا اب تیرا فرما یہ تورے ضرور خرچ کیا لیکن تیرا اعراد اور میرے لیے پوچھا ہوا تھا کہ لوگ مجھے سمجھ کہتے ہیں لوگ مجھے جواب کے دیکھتے بڑا سفیات جیسا ویسا, ویسا ہے جو تھی تھا تجھے مل ہے میرے پاس تیرا کوئی نہیں کر کو حکم کو جاننے اب کے باوجود اللہ میں اب مان بھی حلال تھا خط کی سنت کے مطابق سے سب کچھ کیا لیکن اس کے دل میں گندی اور غلاجت دی. تو اس قلبی براجت کی وجہ سے وہ دولت نظر آئی ہے اس کے قلبی قد کی براجت میں تو ایک بڑھ مثال جو دوں ایک آدمی نے غلط کیا اپنے جسم کو شفوب پاک صاف کیا دو تین دفعہ صابن کہنا ہے اور پھر مزید خوشبو بھی لگائی لبانی سنت کے مطابق یعنی اس میں یہ بات بھی سنت کے مثال اور سب کچھ سنت کے مثال لیکن اس کے دل میں ڈر بھی تھی کیا مم. چیز میں آج کلا کر بات جیسے نکل جاتی ابھی میں نے کیا اس کے اپنے سامنے یہ جو بات آ غسل تو مم. اس کیا جس کو خوشبودار بنایا خوشبو بھی لگائی سب کچھ سب کچھ ہو گیا لیکن اس کے دل ہے مثلاً دل میں کبر ہے تقبر ہے حسد حسد سے دل بھرا ہوا ہے اور اسی طریقے سے سے اس کا دل بھرا ہوا ہے اور وہ کے لباس ظاہر سنت کے مطابق کیا خوشبو بھی لگا رہی ابھی آج نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہو کیوں قبول نہیں گز ہوئی ظاہر شہارت ہوگی سورت کے مطابق لیکن قرض کے اندر دل کے اندر دل اس کا غلط کا زندہ تھا ریاسادی کا جلبہ تھا حسد اندر گھسا ہوا تھا اچھا چوری اور یہ سب کی چیزیں کی تو لحاظ ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کسی بات کی گندگی کو دور کرنے کا آرام سے لوگوں سو ہوگا اور یہ شریعت سلیقت اور حقیقت جو ہے یہ چیز لازمند اس کے نثرنے کے لیے تو یہ اخروٹ کا دانا ہے اخروٹ کے دانے کے چلتا ہے اس کو شریعت سمجھ لیں ایک اس کے اندر گری ہے اس کو جو ہے سمجھ لیں ایک اس کے اندر ذائقہ اور رس ہے اس کو حقیقت اور مالیمت سمجھ لیں جو چیزوں لازمند جسے جلان تیسری بات کی صفائی کا نام جس کی کے علاوہ جمع ہوئے ہیں اسی کا نام سلوک کو تصوف ہے قرآن بات کی طرف ہے یا کہ اس کو احسان کہہ سکتے ہیں جو بھی نام سلوک کے دیں اس کو تصوف کہہ دیں تزکیہ کے لئے جو نام دے دیں مختصر اور احسان احساس میں دن دل سے گردیوں کو دور کرنا اپنے بادل کو صاف کرنا ایک لمبی حدیث سے خلا کر انداز کرتا ہوں جس کے علاوہ ارسرز العنہ فرماتے ہیں کیس دفعہ عملی وغیرہ خلیم محمد الصول صلی اللہ علیہ وسلم کی توبت میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد مبارک سن رہے تھے تو اسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک آنے والا ہے جو جن جو ہر بحث میں سے تو عبد اللہ احمد رات پہتے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ وہی جو خاص آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جن کی ہونے کی بچار ہوتی اور ہمیں نہیں سنا کہ اس بج اس میں ایک ایک آدمی داخل ہو کر آئے گا جو جنتی ہے تو بن عمر فرماتے ہیں کہ پتنی کون سا آدمی جس کے بارے میں جنتی آدمی ابھانے والا تو ہم بیٹھے ہوئے تو اس نے میں, میں دیکھا ایک آدمی داخل ہوا جس کے بائیں ہاتھ میں نہ لے اور اس میں تازہ ارجو کیا ہوا تھا اور داڑھی سے پانی کے قطرات کا رہے تھے تو ہم حیران ہو گئے کہ گروپ کے بارے, بارے میں اللہ کے حبیب نے مشارہ کی کہ جن کی حرکت میں کون کام کرتا ہوگا غرض مند جو بیٹھے ہم بیٹھے بیٹھ بیٹھ رہے پر مجلد پر خاصی. پھر مندر پر حاصل دوسرے ضروری طرح مانگے پھر ہم اللہ کے حجیب آپ صاحب نے گفتگو کے دوران فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے کہ یہاں پل میں جو آر باہر سے بیٹھے ہوئے تو ابدلاب الحمد فرمات کے بھی سر میں ہے سپریم کورٹ سے آ رہی جب سلسل ہم نے پلا دی تجربے پلا دی کی آج تو جب جنت آدمی آنے والا ہے تو بیٹھے گئے کہ وہی آدمی جو سر اس مندر میں آئے سے وہ ہیں اسی حیر میں گاڑی سے پانی کے پترات نپس رہے ہیں اور بڑے ہاتھ میں نالل پکڑے آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے تو ابدلاب الحمد فرماتے طرف کہ بڑا فسٹ آدمی کہ دو دن ہونے کی, کی بھی دی منت برخاست ہو گئی تیسرے روز اسی طرح کی معمول خطرت جمع ہو گیا اللہ نے فل سلم کیننے کے لیے تو اب فلسلم نے تیسرے روز دوسری طرح فرمایا کہ بھائی ابھی ایک آدمی آنے والا ہے اس مندر میں جو جنتی ہے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت کی پتلی کل کے دو دفعائے ہوئی ہیں یا اور ہوں گے سم ساتھ میں گٹر جیسا کہ رہا اور اس کی جی ہوا ہے کے پانی کے رہے رہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں نالے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے تو عبداللہ بن عمر فرماتے کے لیے حیران ہو گئے کہ تین دن مسلسل اللہ کے سلامت صلی سلمان نے اس کے جنت سے ہونے کی اشارت دی اور ہمیں بھی اطلاع دل کی پتنگ عمل کرتا ہوگا اس سے عمل معلوم کرنا نہیں تو جو مجھے برخاست ہو گئی تو عبداللہ نعم الماعتوں کے میں نے اہیلے سے کام اور اس آدمی سے میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہو گیا تو سر میں نے ہیرے سے کام لیا اور میں نے آرچ کیا کہ میں نے قسم گائی ہے اور میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا اور تین دن آپ اگر مجھے اجازت دیں تو آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں اس لیے یہ راڈی کہ میں ان کے رائے کو معلوم کر لوں کہ کی کیا, کیا کیا کون سا آمدی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تحیبوں کے جنت ہونے کی بسارت سر پر تین دن سے لے رہے ہیں دن نہیں پاتی تو میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے ساتھ میرے دیں انہوں نے بے شک آپ میرے ساتھ رہ تین دن کے لیے آپ رہ سکتے تو گلاد نبر فرما کے چھپا لیا اور اس کے امال کو خوب غور سے دیکھتا رہا دیکھا تو ہر آمد سنت کے مطابق تھا اور صرف اللہ کا ذکر بھی کیا کھانا سنت کے مطابق پینا سنت کے مطابق سب سنت کے مطابق اللہ کا ذکر بھی کیا اور فرمائے اس دن وہ تھا اس رات تاجر کو, کو بھی نہ اٹھ سکے تاج جو کہ معلوم تھا رہے تھے پھر دوسری دوسر دوسر رات میں نے دیکھا کہ اسی طریقے سے اس سنت کے وہ امال جاری ہے کچھ ذکر کر لیا ہے لیٹ گئے اور تاریخ نہ سکے جب تین دن کا معاملہ پیش آیا تو میں نے سوچا کہ کوئی خاص عمل دل ان کے درمیان نہیں لے گا اور اللہ کے علیہ وسلم نے تین دن مسلسل کی جنہ کے ہونے کی اشارہ اور کی خاص عمل سے مجھے نظر نہیں جائے تو میرے دل میں نے ایک حقارت ہکارتھی پیدا ہو تو میں نے کہا واقع میں چاہتا ہوں جب واپس لگا تو میں نے کہا اس کو اسلامی کو دے دیکھنے میں کیوں آیا تھا تاکہ ان کی ختم تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میں نے ختم وغیرہ تو کوئی نہیں کہی تھی صرف اخریلا میں نے اختیار کیا تھا آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے آپ کے پاس اور وجہ یہ کہ اللہ کے برضرما نے تین جن میں سر سے جنت کی ہونے کی بشارت لی ہے تو اس راج کو میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا کرتے ہیں لیکن مجھے آپ کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا نے فرمایا کہاں تھی کہ بچے سو جیسے آپ نے مجھے دیکھے میرے عمل آپ نے سب دے دیے تو فرما نے جب جانے لگا تو اس نے کہ آپ واپس آ جائے بات آپ سے کہتا فرمایا کہ میرے اندر کوئی خوشی نہیں میرے اندر ایک بات ہے کہ میرا جو قلب ہے میرا دل ہے اس میں کسی مسلمان کے خلاف جو کوئی حسد ہے نہ اس میں کیڑا ہے نہ بھی ہے کوئی بط میں مرد میرے دل میں موجود نہیں الحمد اللہ میرا قرض بالکل صاف ہے اس میں کیڑا حضر وغیرہ خوش نہیں ہے بالکل صاف ہے تو عبداللہ نے فرمایا کہ وہ بے بس بات ہے کہ جو تیرا قلب صاف ہے صاف ہے ستھرا ہے رضائل سے تو واقعی اس وجہ سے الانا چلا کہ آپ کا پوچھا مقام اس لیے کچھ نے استدار کیا ہے کہ اصل میں یہ زاری تہارت کمار نے یہ بات کی تہارت دی اور یہ بات کی تہارت حاصل ہوتی ہے شیخ کی سو گئی لیکن شیخ کے ساتھ اس کی عزمدل میں ہو محبت ہو اس کے بعد بیمار ہیلے والے دنوں نے شیخ اگر کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے شیخ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے اس کے بارے میں حشیب الحمد ناور اللہ عمد کے امام اور مجدگر مستحد ایک واقعات بیان کیا ہے کہ مریض کو شیخ کتاب اختیار کرنی چاہیے شیخ وم سر کمان ایک وارہ لکھا ہے کہ سات مریض مریضی کتاب سفر میں جانے لگے تو انہیں اپنے شیخ میں جا کر آپ کے سب آپ کو اجازت دینے اور ہم ہاں نے کوئی خاص نصیحت فرمائی نصیحت فرما وسیع سفر میں جا رہے ہیں تو حلال اور حرام کی تحریر کے ساتھ زندگی گزارو اور چیرو اللہ کے حوالے اور ہر کا گوشت مت کیا فرمائیں ہر چیز کا گوشت مت کرو تو مردید مردین میں فرق ہوتا ہے اس میں کچھ جی ٹونچی استعداد والے ہوتے ہیں کسی پس کے استعداد والے ہیں ہی، تو کہ ذرا ذرا زیادہ سمجھدار تھی سب سمجھدار تو بعد نے کہا کہ ادرت عجیب بات ہے ہم نے کہا جو فرمائیں اور ادرت نے ہر چیز کا گوشت مت کر پتہ نہیں دونوں باتوں میں کیا جو ہے اگر اس سفر میں چلے گئے غلبت کا دور تو آج کی طرف روانی سنی تھی ہر چیز واقع غلبت کا دور تو چلیں گے جنگل میں پہنچ گئے تو بے چاروں کو بھوک لگ گئی جب بھوک نے سفایا تو ان کو اچانک ہاتھی کا ایک بچہ نظر آیا تو ان میں سے جو کیا تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سامنے ہاتھی کا بچہ اور ہمیں کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے تو اس کو جب کر کے روش کر کے کھانیں گے اور گزارا ہونے کا دور جو خاص ہاتھی کا جو آپ کی سچم ہونی تب نئی کی تم نے سنا نہیں کہ ہمارے حضرت شیخ نے کیا کو فرمائے شیخ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کا گوٹ مت کا وہ نہیں کرنے کی وہ تو ویسے ایک بات اضرت کر کے بنی تھی تو ویسے ایک بات نہیں تو ویسے کا کیا مطلب ہے ویسے کا کیا مطلب کو فرمائے شیخ کا نہیں کہ ہر چیز کا گوٹ متونا ایسی چیز باتیں سنی ہے وہ اضافی بات منہ سے نکل گئی تھی اور اس میں کوئی قباعت نہیں ہے بات ہے نہیں ادب اگر چاہیے تو اس آدمی نے کہا ساتھ میں نمبر پر تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بڑی گاٹ کرتا ہوں تم کیا نا فرمان ہو میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں کر اب مجھے رات میں آپ سے لگا ہو और یہ چھ آدمی جیتے سی ہوئی جن نے کیا کیا کہ اس کو پکڑا اور اس کو جب کیا اور پھر اس کے فکے وغیرہ کباب کو خوب جو ہے پھیرو کر کھایا اور یہ ساتھ ماں بے بکا رہا پھر انہوں نے کہا جلدی لا میری گر گیا طرف ہو رہی ساتھ ان سے جا جدا جا کر بیٹ دیا کہ فرمانا ہو کہ اللہ کا اضاف ایسا نہ لے تم نے شہر کی کُلی نا فرمانی کی ان سے جدا ہو گیا اور یہ شاید آدمی سو گئے اتنے میں حج نہیں آئی حج نے جب دیکھا اپنے جو بچے کا جو خون دیکھ لیا زمین پر توغہ زبر نہیں یہ حیوانہ کے دبی اللہ نے محبت رکھی ہے یہ اللہ کی رحمت کا جو حسال نے دنیا انسان اس کا جمعہ کہ حیوانات کی بدل سے ایک دفعہ ایک مرغی کی جنت بالیات آئی لیکن مرغی پولٹیفارم والی نہیں وہ دیہاتی مرغی پولٹیفارم والی مرغی بیچاری کتنی تھی جو بیٹھی ہوئی تھی تو دیہاتی مرغی تھی میں نے اس کے قاتل سے قید چار چیزیں سیزے کے وہ مجھ پر حملہ ہو رہی ہے میں حیران ہوں مرغی ہے اور میں پانچ لمبا چھوڑا پر حملہ اپنے سے محبت تھی. تو یہ محبت اللہ تعالیٰ نے رکھے دیر ودھر تو ہٹلی نے جب اپنے بچوے کا خون دیکھا کہ فون ادھر ہڈیاں پڑی ہوئی تھی تو وہ زبانات ہوئی اور ادھر گیا غصے کے ساتھ ادھر ادھر اس نے کچھ جگنا شروع کیا تو جب چھ آدمی کو لے کر لیٹے ہوئے تو ہٹلی وہاں پہنچ گئی ایک آدمی منہ سونگنا شروع کیا جب اس نے منہ سونگا ہٹلی نے تو اس کو جو ہے اپنے سر مزید ابن کی دوسرا آدمی گیا تھا اس کے قریب دور کر چلے گئے اس کا منہ سونگنا شروع کر دیا جو اس نے منہ سونگا استمی نے تو اس آدمی کو بھی اس نے پکڑا چون میں دو ٹکڑے کر دی. تو دیا جوک دیا ہوا پھر تیسرے ہی چلی اس کے پاس جوڑی چلے گی اس کا چلو اس کا بھی منہ سونگا اور اس کو پتا لگ گیا کہ میرا بچہ ایسے کھائے تو, تو خوشبوری اس نے محسوس کیا اپنے بچے کی منہ تو اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا کو بھی دو ٹکڑے پانچ چھ کے دو ٹکڑے کر دی. اور اب مزید مذہب یہ ادھر ادھر خود جو ہے وہ دوڑنے لگی تو وہ جو سات آدمی دور سے اس کے پاس پہنچ گئی اس کے پاس پہنچ گئی اور اس کو جب ٹو گئے تھے خاموش ہو گئی خاموش ہو گئی کری رہی کری رہی کر کیا کہ اپنے سون میں اس آدمی کو اٹھایا اور اپنی کمر پر بٹھایا اور جب کی گئی جب کے لیا گرا کرنے پر بٹھایا اور پھر چلتی گئی چرچی کے باپ کا نیچے تھا اس باغ کے اندر داخل ہوئی اور وہاں درخت تھا جو ٹھنڈ سے بھرا ہوا تھا تو وہ ہر دن اس آدمی کو اشارہ کیا کس سے کھاؤ تو وہ کھڑی رہی کڑی رہی اور اس آدمی میں بھوک بھی ہے اس کو, آیا اس کو رفت کے بھوکو پھر ہر دن رکھو نے اس پر اٹھایا کمر پر چلتے گئی چرچی جان کے کھلی راستے تک اس کو دیا وہاں جب یہ پہنچی تو اس کو اشارہ کی بیٹھ گئی اور اس کو اشارہ کے پہ اب اسے نتیجے نکال لیے بات حاصل کر لی تھی دوستوں لیکن دنیا میں کچھ سرجن اسپیشلسٹ ہو نا تو اس کی بات ہم مانتے ہیں وہ کہ وہ یہ دوائی کھاؤ اس طرح کھاؤ ایک دفعہ میں بیمار تھا ایک کھڑے جیل چلا گیا اسپتال سے میرے ساتھ ایک دوست بری دوست ان کو بھی میرے ساتھ لے لیا تو وہاں جب میں پہنچ گیا دوست نے مجھے ڈاکٹر صاحب نے سرجن مجھے کہا کہ بس آپ ہی آپ کا کڑے ہو جائیں تو میں ہو گیا پھر کا پھر سا بیٹھ تو میں بیٹھ گیا پھر سے لیٹ تو میں لیٹ گیا رہے تو میں نے ملی سے کہا کہ دیکھو میں نے کیسے ان کی بات مانی ڈاکٹر ان کی بات مانتا ہوں ہو تو میں ہو گیا تو تو میں بیٹھ گیا تو میں لیٹ گیا پر میں مجھے مجھے کیسا ہونا چاہیے بیمار ہونے والے ہاں کرالے کے بارے میں آئے ہیں ان دین کا ایک خریدا جرفرید غلام تھا تو جب گر لے آئے وہ سب میں اللہ کا وہی تھا لیکن باجی نظر میں حضرت ان کو پہچان نہیں کرتے اور فکر نہیں فرمایا تو جب گر پہنچایا گیا تو اسے پوچھے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا نام کچھ بھی لے میں بے نام ہوں میں بیا نام اور بے میرا نام کچھ بھی نہیں جو نام آپ میرا لگے کہ میرا وہی نام ہو جائے میں تو غلام ہوں غلام کو کیا حق پہنچتا ہے اپنے رائے پہ میں صاحب کا غلام ہوں اور میری رائے صاحب بنا چکی ہے مجھے کیا چاہ رہے کہ میں اپنے نام سے کروں جس نام سے آج مجھے پکاریں گے وہی نام میرا ہو گیا تو رہے پھر اس نے پوچھا کیا کہ کھانا کیا کہ بال لوگوں سے نہیں پوچھا کہ میں چاول نہیں کھاتا پڑے بات کر کے اس نے پوچھا کہ جب آپ کیونکہ مہمان ہیں تو آپ کیا کھائیں گے خود میں نے عرض ہوں میں آپ کو بنا دوں اور میرے لائف کھیلائیں گے بناؤ کیا جو چیز کھیلائیں گے بیٹھا پھر پھر مزید پوچھا کہ اچھا آپ بتائیں آپ کی دوپٹے پرانے کپڑے کہیں ہے کہ انہوں نے قصا نے دیکھے ہوا اپنے کو چھپانے کے باد اللہ والے چکر لیتے ہیں کبھی کبھی اپنے پھر درخت کہ چور جگہ تو پھر پوچھا کہ آپ کپڑے کون سے پہنیں گے تو اس نے حال کے قید میری لائے تو ہے نہیں آپ جو کپڑا پہنائیں گے میں دیکھ دوں میں تو غلام ہوں آپ نے کیا حقیقت جدید بات سنی تو میں حکربت میں بچتا کا گر گئے دوستوں جب ہوٹ میں آیا تو فرمایا اللہ کے بندے جان میں نے آپ کو آزاد کر دیا اور پوپ گرے کہ مجھ سے بلتی ہے اللہ کو تو جانا کے بولی تو فرمایا جان میں نے آپ کو آزاد کر دیا تو حقربت رحمت اللہ لے فرمایا آزاد میں نے آزاد کر دیا دوستوں غلام نے جو ایجوکیشن اللہ کے بولے کرتے آپ کو چھپائے ہوا تھا آپ بتایا اپنے مجھے کہ کیوں آزاد کیا وہ بتا دیں میں تو آپ کا غلام ہوں آپ نے کیسے خرچ حضربتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کی بات کریں میں آپ سے بندی تھی آپ نے مجھے بڑی عبرت کی بات بتا جی اپنی حساب کا مرتبہ چاہیے خاص مل کر خود دو بول یہ کو میدانہ یہ بھی دوستوں اور صحبت میں بھی بولتا بزار مرد حار سو مرد جان میرے پہ ہمارے اکادی نا جو آپ کو یاد ہے میں حل کر لوں گا میں نے تو پہلے آپ سے حالت کر دیا تھا کہ میں تقریب نہیں کروں گا تقریب تو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ حل کرتے رہتے ہیں اور کسی کی ضرورت بھی اس کے لیے تو ہمارے جو مسائل ہیں دل کے ساتھ ہمارا روحانی حادثہ ایک اور بات عرض کر دوں سلسلے کی کر دیا اس سلسلے میں ہو اس میں خاص بات کو بتاؤں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں رشتہ سکتے ہیں نا کہ جی بلانا مجھے بہت اچھا رشتہ ملا حسب اور رسب کے لحاظ سے حسن کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے مال کے لحاظ سے اچھا رشتہ ملا تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں نا کہ مبارکباد کی شادی ہو گیا نکاح ہو گیا اور آپ کو بہت اچھا رشتہ کر لیا تو یہ مشاہ حضرات کیا کرتے ہیں یہ مریض کا رشتہ یہ بڑے بڑے قطب اولیاء اللہ دال اور اوساد سے جوڑتے ہیں تو کیا کہ اس دور میں کاج نگر اللہ محبوب کے محبوب کا غمبر محمد ابولا سر اس سے ڈیتھ ہونا چاہتا ہے تو کسی کیس سے ڈیتھ ہو جائے کیا مطلب یعنی دل وازتا. دل وازتا. سے ہے کہ میں ہمارے حضرت اللہ میں درامد ہو رہا میں نے اپنے حضرت مبارک ہاتھ میں ہاتھ رکھا حضرت کی صحبت میں میں نے جو بھی چار گزارے اللہ قبول فرمایا اور حضرت کے دیر... سب حساب رکھا یعنی میں نہیں اس کی اوشتی. اوشتی بات کر رہا ہوں تو ہمارے حضرت کے ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ رکھا ہمارا حضرت اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور سر پہلا چڑتا گیا چڑتا گیا تو کہاں تک پہنچ گیا اللہ تو دلواس کا سابت ہو گیا مسئلہ اس لیے سوشیات کی کتاب نے یہ بات سی کی ہے کہ جو اللہ کے حزیز کا روشن کی ڈیتھ ہوتی تھی شیخ سے ڈیپ ہو, ہو گیا ان ڈائریکٹ نہیں دلواس کا ڈیپ ہو گئی اور جیسے میں نے بات عرض کہ یہ شیخ کیا کرتا ہے کہ مریض کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے برج ساری بڑے بڑے جو عہد اللہ ہے اور خطب اور ابدال ہے ان کے عہدے تعلق اور دل کا ناکام ناکام نہیں یادت فلوق کا ناکام ناکام نہیں ہے امام جلال الدین سید رحمۃ اللہ علیہ اور حید ملمت رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ ہیں ایک سو صدی کے امام اور بجر کے دوسری دس فیصدی لیے تو عدت کے روایت نقل کی ہے کہ اعتاد مسن حفظ کا ارادہ کر لے اور اس کا ارادہ پختہ ہو کہ میں اللہ کے کلام پورا حضرت کروں گا اس کی تدمیز کروں گا ابھی نے ایک حفظ نہیں کیا اور مر گیا مولا رہا. تو برکت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کو قرآن پاک ختم کرتا رہے گا یہاں تک جب میں جانا حسر موٹے گا تو پگا حاصل ہوگا پورے سوشیا کرام نے اتار کیا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سمندر اس محبت کے سمندر میں ٹوٹ پڑا اس کلپ میں داخل ہوا اور ابھی جہاں سر رہا ہے اس کے عراجہ کی میں تکلیف نہیں کر لیکن اسی میں مر گیا اور اس کی شکلیت نہ ہو سکی تو برد میں اللہ تعالیٰ اس فرش کا کرے گا جو اس کو شروع کے وزار سے طے کرے گا اور آکرس میں قیامت کے دن تعمیر کے ساتھ اس کا حاجر ہوگا اور یہ کہ اگر برج کا درجہ اونچا ہوا تو اللہ شیخ کو اس کے درجے پہنچا دیں گے اور اگر شیخ کا مرتبہ بلند ہوا تو اللہ تعالیٰ برج کو اس تک پہنچا دیں گے کیا قید کے لیے دلید حسے پورا نقصان کی اردا تناب یہ اب ضروری دو قسم کی ہے ایک ضروری کو جو رشتہ اور دوسرا روحان رشتہ اور میں کہوں کہ روحان رشتہ خوش رشتے سے زیادہ ہی ہے یعنی اہم اور مقدم نہیں اور اس کے لیے دلید کیا ہے دلیل اس کے لیے کہ جب کلان ڈوبنے لگا نوح علیہ السلام نے برگیا خدا جی یاد کی کہ راستہ یہ میرا بیٹا کلان ڈوب رہا ہے تو اور تورے میرے سے اتوار کیسے کہتے راج ویات کو بچاؤ دو اور یہ تم میرا بیٹا ڈوب رہا ہے تو حق تعالی نے فرمایا میں غیر فلاح سلنے میں ان میں عام تک مل جائے کہ نادان جیسے متحال ہے اب ذہر ہے کہ بیٹا تو تھا لیکن یہاں نشی کرنی کیوں ایمان ایمانداری کا کر چکا تھا روحان غریب کا سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں دوستوں کی ایک اہم روحان غریب کا ہے اللہ تعالیٰ اور اس پر عجیب و غریب بھی ہے وہ لگا دیے مرتب ہو گیا اور حاضر ذات عز اللہ جرمتی اللہ علیہ جی ہیں ان کی ودایت پر ہے ہاج عد اللہ مہا گنمتی رحمۃ اللہ علیہ فضل کے قدبوئی فرمائیے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں جو دلواس داخل ہو یعنی اس سلسلے میں جو داخل ہوگا بلواس یا دلاواس اس کو اللہ تعالیٰ دیا ہے فض خاتمہ کی زورت سے روا اللہ تعالیٰ نے سب کا خاتمہ چاہیے فض کے خاتمہ بہت بڑی ہے ہوگی اللہ نے اس کے خاتمہ سے بچایا خدیل بن آز رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے علاقے ولی گزرے سادہ زندگی کچور کے ڈاکو کے سردار تھے یا جب سچی سوگر کے سردار بن گئی تو زہری بادشی کے امام بنے کا زہر لوگ کا سلسلہ بھی مدرسہ ان کے پاس انہیں شاگرد خاتمے کی بات کرتا اللہ خاص بڑے گنا سے جوڑ جاتا اللہ سب کا خاتمہ کیا کرتے ہیں وقتی کا تو ان سے بڑے فہیم سے انٹیلیجنٹ سے اور عدت فرماتے تھے کہ سب نے زیادہ نہیں آدمی ہے خدا سے بول تو بیمار ہوا سوجی باقی کے لیے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بالکل آخری وقت ہے اس کا اور یہ بڑا موت ان کا لایا پھر بچ بھی کرتا سوچتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر بلند لوا سکان پاس کی ہوئی تو جب تلاوت اس نے سنی اس کا دل دیا تو اس نے کہا اس محترم میں تلاوت وغیرہ سننا نہیں چاہتا فلاوت میں کر دیں گے کھاو کچھ ڈر گئے خوف مسجد کے کیا نیچے پھر خاموش ہو تو تھوڑی کے بعد پھر بلند آباد کے شروع کیا اللہ رحمد اللہ نے مشہور مطلب یہ یہ بھی سن کر کہ جیسے اس نے کلمہ سنا تو اس نے آگے سے کہا تو ساری مقام میں تو میں سے بیدار ہوں میں تو اس کل بس اس کے الفاظ کیا ہے گیا اللہ نے کیا خاتمہ خراب ہو گیا الگ کروسی ووٹ آ تو خدے بن ایاض رحمت اللہ علیہ بہت ہوئے بہت گمبھیر ہوئے اور تاکہ اس میں بڑی امیڈیٹی سے سنگھ پہنچے گا اور یہ تو وہ یعنی ذہین ساگری تھا اور اس سے یہ حال ہوا سوگت رونے لگے اور تقریباً چار عزت در سے بعد نہیں نکلے چار عزت دس سے باہر نہیں نکلی نماز کے لیے چلے جاتے تھے نماز جماعت کی ساتھ بات کرتے اور پھر گل میں رہتے ہوتے تو انہیں دنوں میں رات کو سوئے تو دیتے خاص میں دیکھا کہ وریشوں نے وہ جو شاگرد تھا اس کو پکڑا ہوا ہے اور زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا ہے اور اس کو دولت کی طرف پھینک رہے ہے تو انہوں نے پوچھا کہ شاگرد بتاؤ تمہارا ایجمان کیوں سلک ہوا تم تو بڑے ذہین اور فکیل تھے تمہارا ایجمان کیسے اڑک ہوا کس تو اس نے کہا چارن میں کرا مجھے سر میں خرابی تھی ویسے میں چغلف تھا شرارت کی بات کر کے لوگوں کو آپس میں ہے کیونکہ ہوتا دوسرا مل میں حسر حسر کی وجہ سے ہو گئی اور تیسرا ہے کہ میں نے شراب پینے کی تج دس دن تک ان تین گناہوں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان خراب کر دیا اللہ نے کم ایمان سے بچائے ہر بار خطرہ ہے آدمی جو ہے یعنی گنا کو گنا سمجھا اور اللہ تعالیٰ گرا کرتا رہا ہر حدیث بات میں آیا ہے ایک آدمی نیا کامال کرتا رہتا ہے کرتا رہتا کرتا رہتا ہے یہاں تک جنت اور اس کے ایک جاتا ہے لیکن نبی صحت اپنی سمپت کرتا ہے اور سبھی کو غلط کام کر جاتا ہے اور سیدھا جہاں میں نہیں ہے اور ایک آدمی کام دو سبھی ان کے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک جہان ہے منسوخی دھر میں نیک بال کرا جاتا ہے نبی سے اپنی سمپک کرتا ہے وہ سو بتایا بول ہے کوئی کام کر لیتا ہے اور سیدھا جھنت میں چلا جاتا ہے فراس سر فرمائی خواتی آواز ادارا مزاح اللہ فرمایا اور خود کے خاتمہ یہ بھی کہ آدمی شریعت پر چلتا رہے اللہ کا ذکر دائمن کرتا ہے نماز کی پابندی کا کیونکہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے تو ایک روایت نیا کے بارے پر موجود خود اس کو پکلنے کی ترتیب فرما دیتے ہیں موت کے بعد اور اس وقت شیطان کا بہت سخت حملہ ہوتا تھا جب انسان یہ شیطان بھی ہے قدم قدم پر جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو یہ اپنا زال چلاتا رہتا ہے حملہ وہ ہوتا ہے لیکن اس کا جو خاص حملہ ہے بہت بڑا حملہ ہم لوگ شیطان پر جاری ہوتا ہے اس وقت یہ حملہ اور ہوتا ہے اپنے کچھوں کو جمع کر لیتا ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ کرتا ہے اوکے جاد جی بڑھتا کر جو ہے اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور میں اس کے باپ کی شکل کو اختیار کر دیتا ہے اور رونا رونا شروع کر دیتا ہے جو شیتان جو بھی شکل چاہے اس میں آ سکتا ہے اختیار کر سکتا ہے عورت کی شکل میں سکتا ہے مرد کی شکل میں سکتا ہے چڑیا کی شکل میں سکتا ہے دری کی شکل میں سکتا ہے کُت کی شکل میں سکتا ہے بھی سکتا، لانے کو طاقت دیے مولت دیے تو جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو شیطان جاتا ہے یہ فوکناک حملہ ہے اس وقت ہوتا. تو اپنے شکنگڑوں کو بھی ساتھ لاتا ہے اور دائیں سڑانے بیٹھ کر رونے لگتا ہے اس کی باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ ہے کہ بیٹے, ہاں؟ میں تمہارا باپ ہوں اور باپ سے زیادہ قریب کا ہوگا لیکن میں نے سارا مال تم پر حد کیا میں نے تمہاری تربیت کی اگر میں تمہارا باب ہوں مجھے زیادہ پیارا کون سر تھا ہو سکتا ہے اور ایسا کر لو میری نظیت بعد لوگ پھٹاؤ اور اس لیے کہ نوزیب اللہ اسلام میں کیا رہتا ہے تو شخص ذرا اللہ کا صدر شامل حال نہ ہو اور اللہ کی جی نماز بھی نہ ہو جو فرشتہ ترا کر خود اس کو بتا دے یہ فرادی چیتانی کی بات مندما فرشتہ کا خود ترسیم کرنے کا اور اللہ کا فضل شامل نہار ہو تو بچ جاتا ہے جب بچ گیا تو پھر باہر طرف آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی بات کی صورت اختیار کر لیتا رونے دھونے لگ جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا میں تمہاری ماں ہوں میں نے تمہیں پیٹ میں کھلایا دس مہینے تک تقریبا کم ہوئے اور کسی بھی میں نے دودھ پلایا تو حساب تمہارا میں نے صاف کیا اور میں تمہاری ماں آف ماں سے زیادہ تمہارا کھسا کون ہو سکتا ہے میں تو میں نشید کرتی ہوں اس کو مانورنا پھر پہنچاؤ گے تمہارا آخری وقت ہے اور نصیحت یہ ہے کہ اسلام میں کیا رہتا کی کی ہے یہودی بن جاؤ تو سو تک اللہ کا صدر سے حال نہ ہو تو عالمی کے پاس ہیں کیونکہ گروہ امام جلال رحمت اللہ کروایا نکل کی اتنا فراڈی چیتانی جاید جو ذری دشمن انسان کا جب مرد کو قبر میں رکھا جاتا ہے فرش کر پوچھتا من من ربو کا ماجینو کا من حاضر رجول تو اندر سطر کا اپنی طرف اشارہ کر کے میرا کہہ دے میرا کہہ لیکن اس کو اس کا تو سرف یہ کامیاب نہیں ہوتا اس لیے کہ آدمی سے یاد ہوگا تو ہر طرح کا دوستوں کے سلسلے میں داخل ہونا یہ ایک بہت بڑی تازت کی بات ہے لیکن اس کے لیے بنیادی سی بات اور ہمارے مسائل کے سب ہمارے لیے مسائل کو یہ چچا کا درجہ رکھتا ہے کہ گائے کا درجہ رکھتا ہے وہ ہانڈی دخل ہوتا ہے تیسے بزرگوں کے واقعات سننے سنانے سے ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ کے ولی اللہ کے مقبول بندہ انجائے سرفرست ہیں ان کا کچکرہ جہاں ہوتا ہے ان کا کس مستند واقعات جہاں بیان ہوتے ہیں تو وہ یہ بذات خود جو ہے یہ یہ عمل جو بذات خود عبادت ہے اور یہ گناہوں کا کفارہ جیسے ایک روایت میں آیا ہے ذکر الانبیاء من العبادہ عبادت ذکر سوال کفارت اور اوک وغال السورا شرا اللہ کے جو بندے ہیں ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ یہ بذات خود عبادت ہے عام طور سے لوگوں کو قائد نہیں ہوتا یعنی ان کا ذکر صرف ان کے مسترد واقعات بیان کر جیسے کہ قرآن پاک میں جو ہے نا قسط اللہ نے بیان کی غور فرف کتاب ابراہیم ان کتاب اللہ نے کتاب ابری یعنی اجمالان اور تفصیلہ اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں اور اس میں یہ اللہ نے تاثر رکھی ہے کہ جب اللہ کی کسی ولی کا قصہ بیان ہو پھر کا بیان ہو تو دل پر اثر کرتا ہے اور اس کے کی بات چیت کی اطلاع ہوتی ہے اور دوسرے کے مفت میں گناہوں کا گفارہ بنتا ہے جیسے روایت میں اعباد ہیں ان کے کس سننا اور ذکر فاجحین سفارت اور فاجحین جو ہیں ان کا ذکر جو گناہوں کا سفارہ بنتا ہے اور افسان کی یہ ضرور کرے جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہو تو وہاں پر اللہ کی رحمت داندیل ہوتی ہے جنہیں بغداد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا تشکر آئیے اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کہ لشکر اور فوج جہاں فاتحانہ دھیان انداز میں کسی بچی میں داخل ہو جاتی ہے تو اس بچی کو رکھ رک دیتے ہیں ایسے جہاں اللہ کے مقرب بندوں کا تذکرہ ہوگا تو وہاں باتیں لوگ خطرات وغیرہ پیٹ کی دل شاپ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کشش پیدا ہو جاتی ہے بلکہ ایسے جو ہے دل کے اندر اللہ کی محبت کے پل پہ لکنے لگتے ہیں جیسے بارش سلیمی ہیں سے بند ہو جاتی ہے اس دور میں دو اوقات مختصر چارج کروں گا تو انشاءاللہ شاء اللہ ہزار ختم ہوگا ہمارے جو سلسلے کے اقادرین ہیں اعزاز دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت, بہت بڑے بزرگ گزرے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور ہر اللہ بولی کا اللہ کے بندے کا خاص اپنا رنگ ہوتا ہے ہر گولے کا رنگ وہ بل جی رنگ لیکن ہمارے جو مسائل ہے جو بند ہیں یہ الحمدللہ ہر سن میں آ گئے ہیں اور ایسی عبادت سے منقون ہے کہ حیران ہے بات کی سمجھ میں آئی کہ اعزازہ نے جو بند رکھنا اللہ لارے کے بارے میں بات از سفر میں جانے لگے اللہ والوں کا سفر دل سفری ہوتا ہے سب نے ساتھ مریضی مطالعین وغیرہ سب جا رہے تھے کے بھائی کے مطابق تو سفر کریں گے اور اس میں امیر ہونا چاہیے اور آپ ایسا کر لیں کہ مجھے امیر بنا لیں تر میں جو غیر لوگ تھے سفر میں جانے والے انہوں نے تنقیدی کی دیکھو جی اب اب انہوں نے عمارت چاہتے ہم کو نوزب اللہ بڑا کرنا چاہتے وہ چونکہ متقد نہیں ایسی بات کی جو وہ تقد ہے انہیں کھت کر فرمایا کر دے امیر نہیں فرمانے تو مجھے امیر بنا رہا اس سفر کے دوران جب تک سفر کرے کہ میں امیر ہوں گا اور جب یہ بات سنو کہ امیر کی سات ضروری ہے تو میری بات ہی مانو انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ کی بات مانے تو جو منتقط ہے انہوں نے تو بات مان لی سر جو غیر منتقط ہے ان کے دل میں خیال ہو سکے ہوتے کہ دیکھو یہ حضرت اب ہمارا چاہتے ہیں ہم غلط مختصر کہ جب یہ بات ان کے لیے واضح ہے کہ میں آپ کا امیر ہوں اور امیر کی تاک واجب تو ضروری ہے میری بات مانو گی اور جب آپ یہ بات مانیں تو حضرت نے کیا کیا فرمایا کہ تمہارے پاس جو چھوٹا موٹا سامان ہے سب ایک بناؤ اور میرے کندھے پر رکھ لو تو انہیں کہا کہ صاحب جو ہے نا ہم خدمت کی دکھانے ہی نہیں میں تنظیم ہوں میں حکم کرتا ہوں کہ سب کچھ میرے پشپر رکھے تو مزدوروں نے رکھ دیا اب اس کے نتیجے نے لوگ ہمارا چاہتے ہیں نس کو موٹا کرنے کے اور دادر جو مندر احمد اللہ نے ہمارا چاہے نس کو مٹانے کے لیے دونوں میں فرق ہے نا اسی لیے کہتے ہیں کاڑا کاڑا تاثر خود بگیے گد شیر آب کی اُرام، اُرام، اُرام، اُرام، شیر آباد کی من اڑا اڑ آباچھ کی مت شیر اور شیر ایک جیسے لے کے جاتے ہیں ان میں تیر دروپ شیر یا رات لیکن شیر وہ شیر دودھ کو پھیلتے ہیں جس کو لوگ پیتے ہیں سیمال کر کھاتے ہیں اور شیر ونسان کو گریندہ جی انسان کو پال دے گا تو اللہ علیہ دیوار دیکھ کے رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھ لیں ایک دفعہ چلتے حرام اور بارے میں دھیان فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام تلمات قبول ہو, ہو جائے گا جا. نماز کو آدمی چھوڑے نا لیکن نماز کا قبولت نہیں پہنچی دو کہ فنی زیادت ہو جائے اور سارا کپڑا اس کا حلال کے اور ایک جرم دیا ایک روپیہ حرام کا لگ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی ایک رقم حرام کا گال ہے تو اس کی نماز ساری دن قبول نہیں ہوتی وجہ سے تقریر فرمائی اور پھر عدد تشریف رہ گئے سات متا وغیرہ جیتے تو گئے دریا میں عدد زیادہ کپڑے اتار لیے پدا وغیرہ کر کے اور سنت کے بتا دان میں نیچے بیٹھ گئے پانی میں بیٹھ گئے اور یہاں تک پانی آیا اور ایک گلاس پانی پی لیا تھا دریا اور جا گے اور پھر اگر رونے لگے پھر میں کہہ رہا تیر آواز ہے کہ جس کا تانا حلال ہو جس کا پیرنا حلال ہو آپ اس کی دعا قبول کرتے ہیں پہلا وقت تو میرا اندر بھی پاک کیوں کہ دریا کا پانی پیا تھا نا کہ میرا پینے پینا بھی یہ حلال کا ہے اور پانی میں بیٹھے ہوئے تھے سب اتار لیے تھے میرا پیرنا بھی حلال کا ہے اور آپ کا ہے کہ جس کا پینا اور پیننا حلال اس کی دعا قبول فرما کہ میری دعا قبول فرما اور رونے لگے یہ شیخل رحمتہ اللہ علیہ کا حال یعنی ہر بزرگ جی کا تو اپنے رنگ گیا آدمی دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے مولانا مظفر رحمتہ اللہ علیہ میں بہت مشہور تھے یہاں تک کہ پکار وغیرہ بھی ان کی جون ولاج کے قائل تھے ایمان تو نہیں لایا سر لیکن ان کی جانت پر اور ان کے سپر تو پر پورا یقین تھا جب دسوں کی نظا اٹھا مسلمانوں کے اندار. ایک جگہ کی زمین تھی تو ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ جگہ ہماری ہے اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ ہماری جگہ ہے اکثر مقابلے تک بات پہنچ گئی تو وہ جو انگریز کی طرف سے وہ مقرر آدمی ضابطہ سوبتا مجھے تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں ہندو سے پوچھا کہ مسلمان میں جو مظفر حسین ہے رحمت اللہ علیہ وہ اگر فیصلہ کر لے اب مانوں کا جہاں کا فیصلہ مانتے ہیں لیکن ہندو بھی مانتے تھے کہ یہ بہت زیادہ دار اور بہت دکھا تو ان کا فیصلہ کرو مان لیں میں کہ تو وہ جو افسر تھا جو چیز کے لیے مقررہ تھا اس نے عظت کو اطلاع دے دی تو نے فرمایا کہ تم کیونکہ مسلمانوں کے دشمن ہو پر سکھلا دکھ کے تک میں آپ کو منہ دیکھنا نہیں چاہتا میں آپ کو بالکل نہیں دیکھوں گا من احبر اللہ غضل اللہ اللہ اللہ حب اللہ وبد اللہ واطر اللہ من آج للہ فقط ملوں گا تو سب کے اللہ کے میں آپ کو منہ دیکھنا نہیں چاہتا آپ نے مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا تو اس انگریز جو افسر تھا اس نے کہا چاہتا سکر چ پا کر یہاں میری طرف پش کر کے کھڑے ہو جائے میرا منہ بے شک نہ دیکھے لیکن آپ فیصلہ ضرور کریں کیونکہ ان قطر تک بات پہنچ گئی ہے اور آپ فیصلہ ضرور کریں اور میں چہرے کی جی طرف پہلے نہ دیکھے آپ میری طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیں لیکن آئیں گے ضرور ہے کیونکہ آپ فیصلے پر دونوں فریق متفق ہیں تو شیخ لے گئے اور وہاں جو ہندو علاقوں کی تعداد میں آئے ہوئے تھے اور مسلمان بھی جمع تھے جو مسلمان تھے وہ خوش ہو گئے کہ چل ہم جو ہے نا حضرت جو فیصلہ کرنے والے ہیں اور ہندو کے سب کو اپیل تھا کہ یہ شخصیت بھی جھوٹ نہیں بول سکتی وہ بھی تیار تھے کہ لوگ حیران تھے تم مسلمانوں کے دل میں یہ بات چیت نہیں تھی کہ بس ہم جیت جائیں گے ہمارے اپنے آدمی ہیں سرد نے اور پھر فرمایا کے دل کو بھی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بات ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کا فیصلہ مانیں گے بڑا فیصلہ نہیں ہوگا میں نے فرمایا کہ میں اپنے علم و جانت کے مطابق جو ہے کہ میرے میں یہ بات ہے کہ یہ موجودہ جگہ جو ہے ٹکڑا ہے اس مسلمانوں کا ایسی چیز یہ, یہ ہندوؤں کا ہے یہ زمین ہندو کی اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ کو دے دی جائے تو جیسے یہ بات کرتے ہیں فرمائی ہمارے نارے بلند ہوئے اسلام جیت گیا مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا مسلمان ہار گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چوبیس خاندان بھی ہو مسلمان بھی خاندان مسلمان کس کی. وجہ سے مسلمان اللہ کے ولی کی صوبت اور ان کی دعا اور ان کے کمالات اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کمالات ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے دا. یہ تو دوست یہ محبت کا ہے شیخ کے ساتھ اور اپنے شیو کے ساتھ جتنی محبت ہوگی جتنی حاجر ان کے دل میں ہوگی اتنا پھر منتقل ہو جائے حسین احمد رحمۃ اللہ کے بارے میں آیا لیکن بعد اب رتاق واقعات اللہ ہماری اصلاح ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جیل میں چلے گئے وہ بھی حاجت, حاجت کی نماز نہیں چھوڑی سب کے تھے دولت شیخ اسلام رحمۃ اللہ علی کیا فلیندر ہم نے تو ڈالے کی کسی وغیرہ میں جیل میں جو وغیرہ لوگ تھے پانی ڈال دیتے تھے اور پھر سینے کے نیچے رکھ کر اس پر ایسے ایسے اوپر سے لیٹ جاتے تھے پانچ پانچ گنٹ ہے سینے کی حرارت اس پانی کو پہنچاتے پھر وہ پانی گرم ہو جاتا تھا تو ہزم کا شکایت پانی میں نے گرم کیا ہوا امی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہم اب یہ بات ان کے دل میں آئی کہ جیسے پہلے میں نے حارت سے کی واقعات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کیونکہ انسانی تجویز اللہ تعالیٰ نے ریس مادہ رکھا ہے چیلی چورتو ہی یہ گنگوئی رحمت اللہ کے بارے میں ہمارے بزرگان دیوبن نے دیوبند میں جو تخبیر بزرگ مسور گنگوئی رحمت اللہ علیہ اور ان کی سب اللہ کے جی کے لیے لیکن یہ سیا سب چار ایک دفعہ متاثری گیا آیا تو ابراہیم پتھر وہاں بلو میں ہوئے تو مقام ابراہیم سے وہ گر اس سے جو کچھ ٹکڑے وغیرہ جدا ہو گئے تو والی مچانے وہ ٹکڑے وغیرہ جمع کر کے حضرت کو دے حضرت کسی برج کے پاؤ گے جمبور احمد والے کو دیکھ دیا کہ یہ مقام ابراہیم کے ٹکڑے ہیں اور یہ سبالو میں بیچے تو جب حضرت کے پاس پہنچ گئے حضرت نے ایک سال لیا اس میں پانی ڈالا اور اس میں ٹکڑے ڈالے اور پھر چائے کی پیالی کے ساتھ سب کو پانی پلایا کہ کے سب جو کپڑے رہ گئے مزیدکڑوںفاد میں اپنے ہاتھ میں سے خود نگری میں خوب پیسا پتہ ہے اور اس کو اپنے ذاتی سر میں نے ملا ایک مودی صاحب نے کہا بسن میں سورج مول سے چپر چوہد اس کے دو مطلب ہے نا آلم سی تو بڑی شان ہے مولیاں باسکتی چپر چوتھ میں کیا مطلب ہے مطلب ہے کہ مولیاں چپتے سے جب اس کے سامنے کھیلا بے کام ہوگا تو اس کو نہیں ہونا چاہیے پھر چیتانیہ ہے مطلب ہے دوسرا مطلب اس کے وقت بہت صحیح رہتے کہ خاموش رہو ہو گیا نا دونوں مطلب رہتے. تو کیا میں آج کر رہا تھا کہ شیخ گول میں اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس پتر کو پیسا اور پھر اپنے ذاتی سر میں بھی ملایا اور پھر آنکھوں کو ادھر لگانے لگے تھے گولی سامنے کب آ جاتا تو اندے ہو جائیں گے ادھے ہو جائیں گے فرمان جام میاں اندر نہیں ہوتا اس طریقے سے ادھر جو ہے مجینہ منورے کی مٹی ایک دم نوٹ فرما رہے ہیں تو کسی نے مولی صاحب نے کہ جی مٹی کارا تو ہرا ہے میاں اور مٹی ہوگی اس طریقے سے کوئی یاد نہیں تھا حج کے لیے تو اس نے ایک رومال پیش کیا کر حجن فوج نے رومال کو چیوا بہت ساری آنکھوں سے لگایا تو کسی نے کہا کیا جاتی ہے جو مجینے میں تو بنتا نہیں ہے فوجت نے فرمایا بھائی مجھے نہیں پتا کہ مجینے میں رومال بنتا نہیں لیکن اس پر مدینہ کی ہوا تو لگ ہے ایک واقعہ پھر ختم کریں گے یہ صاحب اللہ علیہ ہمارے شہفردی نکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیم خاص تھے اللہ تو الماعت کا قیادت وہاں سے مسجد نبی صحیح سلم مٹے اور وہ مسلح شریف کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا خدائی ہو رہی تھی تو وہاں سے جو مٹی نکلی جو مصالحہ شریف ہے نا مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی بات کر رہا ہوں اس سے جو مٹی نکلی تو صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لسافوں میں تھوڑی سی مٹی بند کر کے سہارنپور اپنے شہر کے ہاتھ بھیج جب وہ مٹی وہاں پہنچ گئی تو حضرت کا پیغام آیا ختم ان کے لیے بھیجے یا کسی بیان جا رہا ہوگا فوج نے کیونکہ اخبار صاحب رحمدور جو خلیفت ہے ان کو خط کا پیغام دیا کہ بھائی آپ جو جو خوشبو بھیج گئے اس خوشبو تم نے کبھی نہیں دی حضرت جب اس کو سنگا اللہ کے مسالہ شریف کی تعمیر مچی کی مٹھی وہ لیکن حضرت جب اس کو چونگا تو فرمایا ہوا اور سبھان رہے تو حجیب خوشبو گئے فتر سے خوشبو تم زندگی میں نہیں دیکھی تو فوراً ختل کا پیغام دیا کیونکہ اخبار صاحب کو کہ آپ نے جو خوشبو بھیجی ہے یہ ہے تو عجیب و خوشبو ہے آپ نے وہ تھوڑی دیر کی آپ دکان معلوم کر لیں اور ریٹ پوچھ لیں مزید دے دیں اور آپ ریٹ بتا دیں کہ یہ ایسی خوشبو تم نے میں نے دیکھی تو جب وہاں پر پیغام پہنچ گیا تو اس لیے بادشاہ رحمتہ اللہ نے مزیدوں بٹی جوتی مزید دے دی اور ساتھ دیا خط بھی وہ خط میں لکھا کہ گلے حمام روزے رسید وہ بھی بدستم بدو گفتگ کے مشکل یا عابیل کہ بجتم بگتا منگلے بودم ولیکن مدت نصیبہ گل نشیت جمال احمد اور رمان ہوما حاقم چہذم ادر تبرش کو لے کر اس خوشبو کے بارے میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ سنا ہوگا بار بار کہ دوست کے مجھے مٹی ملی تو ترجیح دلاوی خوشبو میں محسوس کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم مشکو رام برو کہ تمہاری دلاوی خوشبو نے تو مجھے مت کر دیا تو اس مٹی نے کہا کہ میں مٹی تھی لیکن میں نے مدت دراز کے ساتھ گزاری تو گل اور پھول کی صوبت نے مجھ پر اثر کیا ہے ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں تو فرمایا کہ آزر یہ جو ہے یہ یہ تو مٹی ہے جو میں آپ بیچ رہا ہوں اور یہ وہ مٹی ہے جس نے گل کے ساتھ مدت دراز گزاری ہے اور وہ گل کون ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اپنے محبوب اکمبر کی سب کی فرمایا جو آج نہیں چاہے کہ مین دلہ میرا کوئی مقام ہو جائے تو محمد الخص اللہ صلی اللہ سمت ظاہر باقی سباہ کو لے لیں یہی کریں اور کچھ نہیں اور, نحن. اور وہ ایفے ایک, ایک دوست جی، ہے کہ جی پرانی جگہ سے بولیے تو میں نے کہا کیسا کہ نالی میں پڑا ہوا ہے ہف ہف کرتا ہے میں نے کہا کیسا بولیے کہتے نہیں جی بہت اچھا ولی ہے کر سکے من میں اس نے چنگے بولے تو بولی صحیح ہے وراج کیا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد وسلم کی زاری باتیں بات جس قدر آدمی اس کا کستا ہوگا اس قدر اس بڑا بولیے یہ واقعہ کی مرمت نے نکا ہے معاہد نے ایک دفعہ اللہ علیہ اس پر مسلح بچایا اور نماز پڑھنے لگے سمندر کے اندر ان کے لوگوں سے تنگ ہے وہاں آ نہ سکیں گے تو خلطر اللہ کو یاد کریں گے اولی کی کرامت حق مودی کا تو وہاں مسلح بچا کر پانی پر دیا نماز پڑھنے لگے ذکر کاٹ کرنے لگے حسن... یہ راجہ بسیہ چلی یہ بھی کام تو جگہ ہسر جائے تو پانی پر مسلح بچا کر نماز پڑھنا ہے پھر جھوپ پر میں مسلح بچایا وہاں پر نماز پڑھنے لگے تو ہمر بچے جب اوپر دیکھا تو جورا تھکے سے ہوئے تو راجے بسری نے فرمایا کہ حسن بات سنو اگر تن نے سمندر پر مسلح بچا کر نماز پڑھی تو پھر کبھی تو آ کر تیرتا رہتا ہے پھر بھی تو سمندر کے اوپر تیرتا اور اگر رات ہے نے ہوا میں جو ہے نماز پڑھی تو پرندہ بھی تہان اٹھ جاتا ہے پھردہ بننا پرندہ بننا کوئی کمال نہیں اللہ کے محبوب کا کی تو یہ ان کے بارے میں غالب نہیں ہوا مشہور ہے کہ محمد احمد اللہ علیہ تھے یہ راستے پر جا رہی تھی تو محمد رحمت العال نے فرمایا کہ ہم یہ یہی ذرا خیال کرنا تھی کہ کہیں پسل نہ جائیں کہیں نہ گر میں جائے گر نہ جائے تو تحرہ رحانہ بات کہ بیٹا گیا تھا نہ چورت میں اگر گر گئے تو عورت ہوں میرا بازو ٹوٹ جائے گا کمر ٹوٹ جائے گی تم کہیں پسل نہ جائے تم اگر پھسل گئے تو دنیا پسل جائے گی تم نہ پسلے تو یہ ہمارے اقادرین ہیں اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے رحمت فرمائے ان کے خیز صاحب اللہ تعالیٰ ہم انہیں فرمائے تو اس کے لیے دوست میں یاد کروں گا کہ شیخ کی ساتھ اور شیخ کے ساتھ جتنی محبت ہوگی کتنی ترقی ہوگی اور اس کا طریق یاد نہیں صوبہ کر لے سکی تو کرے کہ صوبے کا دروازہ بولا ہے یہ حمید الدین رحمت الراعید بزرگ گزرے ہیں چلے یہ بادشاہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بولیوں کا بادشاہ بنا دیا ان کے باپ بڑے بادات تھے مکان کے علاقے کے تھے حمید الدین الراح... اب قریشی کو ایسی رحمت اللہ تو پہلے زندگی کی اور تھی پھر اللہ نے ان کی زندگی بدل لی وہ ایک جملے تھے ان کی بدل گئی ایک جملہ تھا وہ کیسے قبولیت کے اوقات ہوتے یہ جب باپ سے ان کو وراثت تو انہوں نے اپنے لیے مکران کے علاقے میں وہاں ایک جگہ میں جگہ وہاں پر ایک محل جو بنایا پھر اس میں ان کی ریکاست جس کر بچایا جا جاتا جا تھا تو وہاں جا کر فیلوں وغیرہ کیا کرتے تھے پر سوال تھے تو وہاں جا جاتے تھے اور جینت نامی عورت خادماتی وہ بستر وغیرہ ٹیک کیا کرتی تھی بادشاہ کے اللہ کے راست کے دور سے لے کر اللہ کا بھی اسی طرح توجہ نہیں تو حضمام طرح یہ ایک دفعہ بات چلے گئے جب واپس آتے تو ان کی جو خادمات جینت نامی تو وہ بستر کو ٹھیک کرتی تھی وہ شاہانہ بستر تھا پتنے کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ کا بستر ہوگا اور چونکہ دنیا دار بھی تھے کہ ایک دفعہ سے کہ وہ جو خادماتی ہو اس نے بستر ٹھیک کرنا شروع کیا تو اس کو بستر بہت اچھا لگا کیونکہ دیکھو اس کے منہ میں پانی آیا کہ دیکھو یہ بادشاہ ہے اور کیسا بستر استعمال کرتا ہے اور یہ ایسا بستر سمجھا کیوں دلّی میں جگہ نہیں تو اس کے دل میں بات آئی کہ چلے پانچ منٹ کی میز پر تو جاؤ دل میں ایک بات آئی تو بس وہ چڑھی اور اس بستر میں جب بیٹھ گئی تو خدا, خدا اس کو نیند آ گئی جب نیند آئی تو سو کر رہ گیٹنے میں بادشاہ پہنچا جب بادشاہ گیا تو دیکھا کہ اس کے بستر پر جو دیا وہ خادم سہی ہوئے تو یہ بڑے خدوبرات گھستے ہوئے کہ دیکھو یہ کیسی گستاخ عورت اورت میرے بستر پر ہے تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو کور اس کو دیا سوکوڑے لگا دیا اس نے بینری کا انتقاد کیوں کیا دیکھا کڑھانے اللہ بچائے یہ بچایا سوچا کہ آخری انسان کے ہو اگر سو بھی باہر اس نے حکم جاری کہ اس کو سوکوڑے لگائے جا تو اس کو لایا گیا اور جب جلد نے کوڑے لگانے شروع کیے تو بجائے کہ وہ روئے وہ ہنسنے لگے ایک کوڑا مارا تو ہنسی جب دوسرا کوڑا ہمارا تو لوگوں نے کہا کیا تم پاگل ہو یہ تو رونے کا مقام ہے اور تم تو ہنسی اس میں کیا حکمت اس, اس نے کہا کہ میں جو ہنستا ہوں تو اس میں ایک بات میری بات سن لیکن کیا بات یہ بات یہ ہے کہ میں غلطی سے غیر علاجی طور پر اس بستر پر سو گئی اور مجھے جو اب یہ سو کرڑوں کی سزا دی جا رہی ہے تو جو آدمی مہینوں سالوں کے لحاظ سے اس بستر پر رفلت کے دن سوتا ہے اللہ کی نا کرتا ہے تو اس کو آخرت میں کتنے کوڑے لگے گئے بس جب اس بات کی تو اب بلقاط قریضی رحمۃ اللہ پر اثر ہوا اور اس کا جلد جو ہے سردوں کے دنیا سے وہ بس بھی اس کو دے دیا اور رقف کر دیا اور کہا کہ بس میں اس کے بعد جو ہے وہ فقیران گزاروں گا کسی شیخ کے پاس گیا غالبان اپنے نان ادادہ سے دید ہوئے اور سلوک کے برات سے کہ بہت بڑے انسان بنے بہت بڑے اللہ کی وہ بن گئے اور پھر اللہ نے بہت بڑا ہر جائے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ کام لے لے دومری برا کر اللہ سے مانگا کریں ایسے روایت میں برے رنجلہ غالبان میں بھول رہا ہوں شاید آج بول نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ مسجد میں اللہ کے حبیب کی میرا تقسیم ہو رہی ہے تو لوگ دوڑے دوڑے گئے وہاں دیکھا کچھ نظر نہیں ہے, ہے. کہ کون سی میرا تقسیم ہو رہی ہے تو پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا فرمانے دیکھا کچھ لوگ گلاوت نہ رہے ہیں. کچھ ذکر اسکار میں مشہور تھے کچھ براکے میں مشہور تھے کچھ میں کچھ میں ہے فرمایا اللہ کے بند ہوئے اللہ کے علیہ وسلم کی, کی. تو اللہ تعالی اس اور میں بس اتنا ساتھ سب خصا کرتا ہوں وہاں ڈاکٹر صاحب چہل مبارک میں ہے وہاں میں جانا ہوتا ہے عبدہ کے دن اور اتوار کے دن تو اللہ تعالی اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کو طویل دلی عطا فرمائے اور کامل صحت کے نوازیں اور اس شعب کو اللہ تعالی مشرق مغرب شمار جنوب میں جھیلائے اپنے شیخ کی خوب قدر کریں اور حضرت کی حرمت کی نگاہ سے دیکھا کریں اللہ تعالی مجھے اکثر خصوصی بتا فرمائے وہاں خرطان الحمد رب العلم پڑے اللہم صلی علی محمد نبیل الحمد رب نفسی وردنت آشی وردنت آشی وردنت آشی. اللہ رب العلم اللہ علی جنا محمد وفا فن کامارے ہماری کوشش کو اللہ قبول فرما اپنی دائیں رضوار کو سے ہمیں نواز دیا اللہ یارب ہمیں تو دعا کا طریقہ نہیں تو دن مان جاتا تھا تیرا ہر مقبول اور محبوب بند نے جو بھی نعمت اس سے مانگے ہم ادا فرما اور جو سر سے انہوں نے پناہ مانگے اللہ ہم بھی پناہ دا فرما یا لاگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ظاہر با چرن رب چمار اور شیطان محدود حاصب مشبیر اور اطراف سے ہماری پوری پوری خابط ہو ہمارے عیسائی کو اللہ قبول فرما یہ نقصی اللہ تری شام کے ہرگز لائق نہیں لیکن اے رب ہم سے یہی ہو سکتا ہے تیرے تو کس ہوا جو کچھ ہوا اللہ اس نقصی قبول فرمایا اور اپنی دائم رضا خرصوں کی سم نے نواز یا اللہ ہماری اولاد کو قبول فرما ہمارے ابا آجاد کو قبول فرما ہمارے گھر والوں کو ہماری مصرات کو سب کو اللہ کرو صورت کے مطابق اللہ ہمیں اپنا بنا کر صورت کے مطابق دن کا کام ہم چلے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا کر دن کا کام حاصیت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ اللہ ہم سے لیک یا اللہ ہمیں اپنے نیت بندوں کے در شاید الفرما ہمارے حال پر اللہ رحم فرما یا اللہ طیر علم رفید میں جو خیر ہم اتا فرما دے اور تیر علم رحید نے جو خیرم سب کو پناتا فرما ہمارے عیسائی کو اللہ قبول فرما کہ آج ہم تیرے کو فیصلہ جموں گے اللہ بیٹھنے کو اور اس عمل کو انتہائی پر اللہ اپنی بارگاہ پایا قبولیت تک اللہ پہنچا دے اس قبول فرما ہمارے سابق عمل کو قبول فرما ہر نیک کو ہمارے لیے مقدر فرما اللہ ہمراہ حبیب طبی اب و یا ہوا ہمار الخاطین امین نہ ہوا دلیل الحمدین دلہن حاج الحطین وایا بیاس المصطف رجا المقط اللہ تفرا حم الآ الحمن وایا افس اللہ جنوبان صحیح آصنا یا اللہ مجرس کو اللہ قبول فرما اور ڈاکٹر صاحب جامد و رکاط الخص و اللہ مجیب اللہ پوری دنیا میں اللہ کو پھیلا دے ہمارے شیخ علی مقام نور الحمد درجات کو بلند فرما ہمارے شیخ علی مقام کو اللہ مقام ادا فرما جو ریشان کے ساتھ لائے ضمر عمبلیا میں اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرماؤ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور رفاقت اللہ نصیب فرما یا اللہ قدم قدم پر ہمارے رہنمائی فرما ہمیں تو یقین اللہ دعا کا ترقنیا کا طیر عید المقید میں جو خیر ہے ہمیں عطا فرما دے اور طیر عید المحید میں جو خیر ہے اسے اللہ فنع عطا فرماؤں ہمارے ٹوٹے پوٹے ہمار کو اللہ قبول فرما اللہ پوری دنیا میں مسلمان جس میں جہاں کہیں بھی پھنسے ہوئے ان کو اللہ فراف فرماؤں خفر و شرف جو قوتوں کو مغلوب فرما اسلام کا جنڈالحرا دیں یا رب ہمیں ذریعہ کے طور پر استعمال دے. یا اللہ ہمیں ذریعہ کے طور پر استعمال فرما ہمارے ابواج عزیز و کار جنے سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو منور فرما سب کو یا اللہ وقت سے آرسات کام سب کو جمع فرما دیں یا اللہ وہاں کی جدائی سے ہمیں بچا دے یا اللہ وہاں کی جدائی سے ہمیں بچا دے. دے اپنے ویپار سر سرما کے جنڈ کے نیچے محسوس فرما اپنے وپار سروسرما کی شفا نشرا یا اللہ جیسے اس مقام پر ہمیں جمع فرما ایسے وقت میں پر ہم سب کو جنت الفوش سے جمع فرما دیں اپنے اولیاء اور اپنے مقرر بندے ان کی رفاقت اور میں دنیا اور آخرت میں سی فرما اور یا اللہ جب اس دنیا سے اسپانی دنیا سے کچھ کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلم کو ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما یا اللہ اسپا میں ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما یا اللہ سربق میں اسپا کلم میں ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما فللله الحمد رب السماوات ورب لد رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والألد وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي المره الأعلى إلى يوم الدين برحمة الله